اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ سنا خدا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مج اللہ اللہ اللہ رنگ کا کر مجھے توحفے کا کرا دے سودا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہرے رنگ کی روشنی دینا گی دینا لا, لا, لا, لا خانے رنگ کی روشنی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مستانہانہ ت پروانہ تیرا اللہ اللہ پروانا تیرا مجھے جامِ الفت پیلا دے خدا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میرا دل چیتا میری جان میری جان تھی اللہ لال میرا دل سیکھا میری جان تھی کہ تورنگ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 ؤ سینا گڈ کاؤ سینا پٹتا وہ سینہ یہ لہر مجھ میں اٹھا دے خدا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ پوجا کرنا رنگ میں اللہ اللہ سیکھا دے خدا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہوتا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا مجھا سونا دے سودایا سونا دے سودایا اللہ اللہ اللہ شیرے اللہ خدا اللہ اللہ اللہ خلا اللہ اللہ اللہ خدا اللہ خل اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ